اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ یس طی اور اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے یہ ہے اربوں کی ادب کے مطابق وہ ایسے ہے کہ جو فیل کوئی کرتا ہے اس فیل کی جزا بھی ایسے ہی دے دی جائے الفاظ وہی استعمال ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہے ان یقیدون ہوں سورہ نہ کئی سر طارق پہ آ پہ آیا ہے نا ان ہوں یقید یقید نہ اور یہ کیا کرتے ہیں تدبیر کرتے ہیں وہ عقید وقدہ اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں ترجمہ اگر آپ صحیح وہاں کہیں تو ان ہوں یقید یہ کیا کرتے ہیں مکر کرتے ہیں فریب کرتے ہیں بھر دھوکہ دیتے ہیں وہ عقید اور میں ان کے مقابلے میں تدبیر کرتا ہوں میں ان کی بات کو رد کرتا ہوں الٹا کرتا ہوں ان کی سازش کو ناکام کرتا ہوں تو بظاہر قید اللہ نے اپنی لی بھی تدبیر کے معنی میں استعمال کی اور بظاہر قید اللہ نے ان کے لیے بھی استعمال کی لیکن دونوں کے معنی میں زمین و آسمان کا فرق دودھ گائے کے دودھ کو بھی کہتے ہیں اور اگر سورنی کا دودھ ہو تو دودھ تو اسے بھی کہیں گے لیکن حقیقت میں کتنا فرق موناروم نے لکھا ہے نا کہ شیر اور شیر لکھنے میں ایک ہی طرح سے ہیں لیکن شیر اور شیر میں بڑا فرق ہے بس اسی طرح ان کا مذاق اڑانا الگ چیز اللہ کا مذاق اڑانا اللہ کا اس طرح کی جتنی باتیں ارشاد فرماتے ہیں اس پہ مفسرین نے قائدے اور کلیے کی بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ مراد اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا آیا مثلا اس نے مذاق اڑایا تو کسی آدمی کا مذاق اڑانا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا شرمندہ ہونا تو اللہ یس بہم اللہ انہیں شرمندہ کرتا ہے حیا کا مطلب کیا کہ آدمی کسی کام سے رک جائے ان اللہ یستاحجی اللہ تعالی حیا نہیں کرتا یعنی اللہ جھجکتا نہیں ہے رکتا نہیں ہے اس کام سے تو یہاں پر آیا کہ مستحز وہ کہتے ہیں ہم تو مزاق کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ہے اللہ بهم اور اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے ہنسی کرتا ہے ان سے تو جو وہ چال چل رہے ہیں ان کی چال کو اللہ ان پہ الٹ دیتا ہے وہ اس تباہی اور بربادی میں ہیں اور یہ اور اللہ تعالیٰ انہیں کیا کرتا ہے ڈھیل دیتا ہے مدہ کھینچنا آپ نے جب قرآن پاک پڑھا ہوگا بچپن میں تو اساتذہ نے سکھایا ہوگا یہ مد ہے تو مد کا کیا مطلب ہے کھینچ کی سے پڑھو وہ یہ اور اللہ انہیں کھینچتا ہے گھین دے دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے کہ تغیانی ان کی سرکشی میں تخان سرکشی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تغیانی آ گئی ندی میں تگغنی آ گئی اب بھی آتی نہیں آتی اچھا پرانی حیدرآباد کی اردو میں پڑھا اچھا تھی تو نہیں کہ وہ اللہ انہیں ڈھیل دے دیتا ہے ان کی سرکشی میں یامہون یامہون جو ہے ام سے مستق ہے ام کا مطلب یہ ہے ام کا کہ راستہ سجھائی نہ دے انہیں پتا نہیں چلتا کہ جائیں کدھر راستہ معلوم نہیں ہوتا یہ ہے